سورۃ یوسف سورۃ 18 بار در ترتیب ہی مساتر سرا دولسم سورۃ ایو لو سورۃ نو مکزی کر شو ہزر ترتیب نظر پہلا خاص سورۃ ذریفانزوس سنجے ترتیبن پس سورۃ یود نہ ردارگی نظرن پس سورۃ یود نہ درولا سورۃ نو فنزور کے یو عدد مرکزی مجموعہ سنورم بیاں بیان د سنورم بیاں داسر بیان د اسرتم بیاں دمتازات بیاں مرشید مشکلات اسرت تفصیل مضامین دا کلیمات کی کی یو مشتمل یو زر او سوا شفگ اویا وہ ذرا اویو سلپ نہ شویت مش وہ اویو سن اشفک شیت حروفا دا بیان اور دادا سے بات اور تعلق تم کے مکھ سورت حدم صدر الکتاب و کتابت فی تو ملت الحکیم الخبیر سورت یوسف ومصدر بتاریخ کتاب دے الف را ہم راسل کا اصل کتاب میں نکلا قسمت سوا تراؤ دین نر سے بات کم مسائل ارباع حضرت ہود کے ذکر دا مسائل فضیلت کے بل بس و تفصیل ذکر گئی تو بس اور تفصیل سرا دین کے ادری مرتبے بعد تمام سب کسرہ سورت ہود اختتام پر تو مسائل سرا پران مغیب او فال عباد نور اللہ پر وہ ہو کے اللہ بدو اللہ یا عالم الکبیو اللہ نے مسرت یوسف کے ذکر کا چلم یا اذهان یعقوب بحال ابنیہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پہاد قرضی بانی خبردار نہ خبردار نہ شلوی خال تھور کو سے اور تم معلوم نہ نب یان بحال ابنیہ داریو توقنا علیہ سے تم معلوم پیو اللہ بانی میں دماد یعقوب علیہ السلام فضا کہ ال حکم الا لله یعقوب علیہ السلام سات منذر دم خلاص نہ کر بلکہ مزک نسر ذم یعش بادم صورت کی بیان د مسنے و د امبیال مسراد و سلام خالد سیین جنہاں علیہ السلام خود علیہ السلام صالح علیہ السلام صہیب اللہ خدا پر خالد سیین کی صورت جسوب کے ذکر کے سن چم بیاو خالد جسید ندا چغواران دا دان کی پھر سجدہ ندا چغواران لے جس پر سلام پسیجن کہی اللہ تعبد اللہ یا حاصل رب خارج جانب بیاں دبت امبیا مدل اجانب سورت کی ذکر اخارا سبر سرو سابقہ سورت کی ذکر یعقوب علیہ السلام دولت یعقوب علیہ السلام اجمالن تو سابقہ سورت کی ذکر ذیاقوب الصلاۃ و سلام دیات و سلام اجمالت کی تفصیل ذکر, کی علیہ رنگ خصوصا علیہ حالات ذکر کی داو سربت ذی ضربت مرکزی مضمون بیان المسائل بیاں مرکزی مضمون بیاں دسباؤ یو مسلح آرم بک الشن کوئی پہر سمان یو اللہ دیو مسئلہ متصرح پی کلشنہ واللہ دیو مسئلہ صداقت الرسولہ سنواترور مسئلہ تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا مآخص دا سرور مسئلی دی بآخص با یو مسئلہ علم بی کلشنہ واللہ مآخص لم یا لم یاقوب بحار امنی ہی سیاق دواقی فرید راکی سلوی اخکال ادا یاقوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپرزیو رکو او تفتح اندر گیدا حتنا کی بات شادر گے بلکہ آغا درو صدا قطر رسول ماخی نہ قصص باؤ ہے کہ حاضل قرآن دانسل ویرام کے نہنو نہ حاضل قرآن بماؤ ہے نئے نہ کہ حاضل قرآن اس بات نسالت نیر السلام دابل مقصودی مسلف علی سرد کی بماؤ ہے بابل دہت کی بماؤ ہے نئے نہ کہ برکیل وا کوسر دیو نتی اس بات امبائے میں گو رات کی ان هذه سبيل ادعو الى الله لا باسيه او من التباني وبطمان الله من المشركين وبسياكورا وما رسل من قبلك الا رجالا يليه من اهل قرى فليس فرد في عند كيف كان عقب الذين من قبلهم وبسيقوا حتى اذا جاء الرسول قد كذبوا جاءوا رسلنا اثبات رساله النبي الرسول والسلام وسلام تسليم النبي الرسول والسلام كوصيات و اخيد الرسول السلام صلى الله عليه وسلم ہف و پر ہال سرم دے سنگ رو تک رسی گی سنگچی سر سر سلام دے بری کر دے تیرے سنگل سلام دکھ نراس کر سو نا درد سنگ جی سرات و سلام پستانی معافی و توکلا۔ لا تسری با نیک مریم رسیس متیا فتابانی تمام دغ رنگی معاف کی حضورن تابانی دغل پاس د پتم کی فقال مانی چکل کو نے سنا دیذ مقابتن و تا کا با دک اسلا نبی رسالو السلام د درش بیت اللہ دار شونی وری او درید سنا چذبت کو ساسرے کرجو ساس خیل چذبت کو ساسرا ناغیر تا زمنگا بہترین رور او د بهترین رور زی زمنگا منسا سړی زی ته کرے وزمن موستان امید چې ما اخي به کې بیا لري او کنه ما چې سبحان السلام قرونو ته ولې داکني ما د نبي رسول الله عليه والسلام او السلام علیکم یا نشتره پتا برسملا مچا خالق پہارسو سحا په شان د حاضر پر در سلات والسلام دي سیاق واقع دي پر سلات والسلام ام لہذا د جناب الله صلی الله علیه وسلم دین سکھ دا بیاں تم سہن ارباؤں خلاص و سورت سورت کی ذکر گئی لاول صداقت کتاب صداقت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پڑا دلالت کی سلیط بانی دان کی سورت مسنبیل خوبی فرحانی سلام یو خوب دا بادشاہ دریب خوب داس لارگ سورت مشتمل دے پا درے بہترین بہترین بہترین بہترین دی مسام دی امتیازات منشد نژل منشد نظول ذکر کی باز ذکر ذکر مشرقی نتا کئی۔ بنی سل مسکن شام دے اخبل مسکن دے شام دے دیپ مصر کے سنگ ساکین مسکن خوردی شام وہ ٹور سرت یوسف دے ٹور سرت یوسف بداخبار جواب کرا حاصل یوسف اصل مسکن خر شام ویسف دور دراصر غریب اب آگے مسجد خزانہ دا راوزی وزیر شام مصر اصل شام دا دا تاریخ تاریخی ٹول تاریخی وقصدهم يؤتنا داده مرشد نزول بسورة بسم